شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامیت یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے دسوے نقطے میں استاذ محترم خلافت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے قابل قدر عثمانی سلاطین کا تذکرہ فرما رہے ہیں پستنطینیا کے فاتح سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کی فتوحات اور ان کے کارناموں کا ذکر چل رہا ہے لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کریم کی اپنی مخلوق کے بارے سنت ہے کہ کوئی بھی ربانی قائد اور قابل فخر فاتح وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اسے علماء ربانی کی صحبت میسر نہیں آتی علماء ربانی ان علماء کو کہا جاتا ہے جو انسان کی تربیت بہترین انداز میں کرتے ہیں یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں پھر درجہ بدرجہ بڑی بڑی, بڑی باتیں سکھاتے ہیں علماء ربانی کی صحبت جب تک انسان کو میسر نہیں آتی تو انسان عظیم نہیں بن سکتا انسان بڑا نہیں بن سکتا یہ اللہ کریم کی سنت ہے کہ عظیم انسانوں کی تربیت عظیم لوگوں کے ہاتھوں ہوتی ہے جو ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار اور ان کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتے ہیں اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں مثال کے طور پر عبداللہ بن یاسین رحمہ اللہ نے دولت مرابطین کے جو بڑے تھے ان کی تربیت کی تھی جن کا نام یحیا بن ابراہیم ہے اور اسی طرح قاضی فاضل رحمہ اللہ تعالی کے کردار نے صلاح الدین ایوبی کو صلاح الدین ایوبی بنایا چنانچہ محمد فاتح رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت اور تعمیر سیرت میں خواجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار کا بہت بڑا گہرا اثر ہے جیسے علامہ قرآنی رحمہ اللہ تعالی کا بھی سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت پر بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح علامہ شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشید تھے ان کی تعلیم و تربیت کا بہت بڑا حصہ تھا اللہ تعالی ان پاکان امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور مسلمین میں ان کے ذکر کو بلند فرمائے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اللہ شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے ترکی زبان میں آک سفید کو کہتے ہیں یعنی پاک شمس الدین سفید شمس الدین اس کے آپ ظاہری اور مانوی دونوں معنی لے سکتے ہیں کہ وہ ظاہری رنگ روپ میں بھی بہت خوبصورت انسان تھے اور مانوی اعتبار سے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی بہت اچھے انسان تھے حضرت آک شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا اس میں گرامی محمد بن حمزہ دمشقی رومی ہے وہ اپنے والد محترم کے ساتھ روم تشریف لے گئے اور مختلف علوم و فنون میں کمال پیدا کیا اسی نسبت سے مصنوعی شریف کے جو معلف ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ انہیں رومی کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اٹلی کے باشندے تھے یہ کونیا کے رہنے والے تھے اور عثمانی خلافت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی حضرت آخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی عثمانی دور حکومت میں اسلامی تہذیب کے ستونوں میں ایک اہم ستون کی حیثیت سے نمایاں ہوئے حضرت آخ شمس الدین سلطان محمد فاتح کے استاز اور مرشد تھے آپ کا سلسلہ نصب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے آپ سات سو بانوے ہجری بمطابق تیرہ سو نواسی عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوئے سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اماسیہ اور پھر حلب میں عربی و اسلامی تعلیم حاصل کی اس کے بعد انقرہ تشریف لے گئے اور وہاں کے اہل علم سے انہوں نے استفادہ کیا آپ کا انتقال چودہ سو انسٹھ عیسوی میں ہوا حضرت آخ شمس الدین نے امیر محمد فاتح کو اس دور کے بنیادی علوم پڑھائے یعنی قرآن و سنت فقہ علوم اسلامیہ اور لسانیات عربی فارسی اور ترکی کے علاوہ جدید علوم مثلا ریاضی فلکیات تاریخ اور فنون حرب شیخ نے کئی دوسرے علماء کو یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ وہ سلطان کو سیاسی امور کی انجام دہی اور حکومت کے اصول و قواعد سکھائیں تاکہ وہ بہترین حکمران ثابت ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلطان مزنیشیا میں والی کے فرائض انجام دے رہے تھے اس وقت ان کی عمر دس سال سے کچھ زیادہ تھی اب اتنی چھوٹی عمر میں دس سال کی عمر میں کسی کا والی بن جانا یا والی بنایا جانا یہ بھی ایک قابل اعتراض بات ہے بظاہر اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل والی کی تربیت حاصل کیا کرتے تھے اور دراصل اپنے استازوں اور سلطان کی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے اپنے طور سے کوئی حکم جاری کرنے کا اختیار انہیں نہیں ہوتا تھا شیخ آخشم سدین نے بچپن ہی میں امیر کو یہ بات باور کرا دی تھی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطِنطِينِيَةِ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ امیر ولا وَلَنِعْمَ الْجَيشُ ذلك الْجَيشِ قسطنقینیاں ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا کا مزداخ وہ خود ہے سلطان کو ان کے استاذ شیخ شمس الدین اس طرح تربیت کرتے تھے کہ ان کا حوصلہ بڑا ہو اور ان کی ہمت عالی ہو یہاں پر علم غیب کی کوئی بات نہیں ہے ہم اولیاء کی کرامت کے برحق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اولیاء اور اللہ تعالی کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے قلندر ہر چگویت دیدہ مگویت اللہ کے نیک بندے جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی فراست ایمانی اور اللہ تعالی کے ساتھ خصوصی تعلق کی بنیاد پر کرتے ہیں اس لیے یہاں پر اس طرح کے بیجا اعتراضات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب یہ امیر تخت نشی ہوا اور دولت عثمانیہ کی حکومت سنبھالی تو یہ جوان ہو چکا تھا شیخ نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے حق میں پوری ہو سلطان نے اپنے مرشد کے حکم سے چاروں طرف سے قسط کا محاصرہ کر لیا اور چو روز تک دونوں فوجوں میں خون ریز جنگ جاری رہی عین جنگ میں جب کے زور کا رن پڑ رہا تھا بے کے پاس بر مدد پہنچ گئی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ اس کامیابی نے محسورین کے حوصلوں کو اور بھی بڑھا دیا تھا ایسے میں عثمانی عمرہ اور وزرا جمع ہوئے اور سلطان محمد فاتح کی خدمت میں پیش ہو کر کہنے لگے آپ نے ایک شیخ کے کہنے پر ایک مولوی کے کہنے پر اتنے بڑے لشکر کو اس شہر کے محاصرے پر لگا دیا ہے اس وقت بھی مولویوں پر اعتراضات ہوا کرتے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پاکستانی فوج کے ساتھ یہ چند ایک مولویوں کے فتو پر آپ اتنے سارے جوانوں کو لڑا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح ضرور ہوگی اعتراض کرنے والے کہنے لگے بہت سا لشکر ہلاک ہو چکا ہے بہت زیادہ سازو سامان برباد ہو چکا ہے پھر قلعے میں موجود کافروں کو انگریزوں کی طرف سے مدد پہنچنے والی ہے اور فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے سلطان نے اپنے وزیر ولی الدین احمد پاشا کو شیخ سدین کے خیمے میں بھیجا تاکہ وہ پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے شیخ نے جواب دیا اللہ ضرور فضل فرمائے گا اور شہر فتح ہوگا سلطان اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور اپنے وزیر کو دوبارہ شیخ کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ قدرے وضاحت فرما دے کیسے ہوگا یہ سب کچھ شیخ نے اس گزارش پر اپنے شاگرد محمد فاتح کے نام یہ خط لکھا اگر ان جہازوں کے واقعے نے تمہاری دلشکنی کی ہے اور لوگوں نے تمہیں ملامت کیا ہے اور کفار کو خوشی اور شادمانی حاصل ہوئی ہے تو یاد رکھ یہ ایک ثابت شدہ اصول ہے کہ بندہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کریم فیصلہ فرماتا ہے اور حکم اللہ کا پورا ہو کر رہتا ہے ہم نے اللہ سے التجا کی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد اونگ آ گئی نیند آ گئی اللہ کریم کی کرم نوازیاں رونما ہوئی اور ایسی بشارتیں نصیب ہوئی نصیب نہیں ہوئی تھی شیخ نے اپنے خط میں یہ خوشخبری بھی دی کہ خواب میں مجھے بشارت ملی ہے کہ یہ شہر ضرور فتح ہوگا اس گفتگو نے عمرہ اور لشکر میں راحت و اطمینان پیدا کر دیا عثمانیوں کی جنگی شورا نے فوراً جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ صادر کر دیا پھر سلطان محمد بذات خود شیخ کے خیمے کی طرف گئے ان کی دستبوسی کی اور عرض کیا میرے آقا مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیے جس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے فتح کی توفیق عطا فرما دے شیخ نے انہیں کوئی دعا سکھائی سلطان اپنے پیر و مرشد کے خیمے سے باہر آئے اور عام حملے کا حکم دے دیا سلطان چاہتے تھے کہ ان کے پیر و مرشد حملے کے دوران ان کے ساتھ ساتھ رہے قاصد بھیج کر ان سے درخواست کی گئی لیکن شیخ نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی آدمی ان کے خیمے میں داخل نہ ہو دربان نے سلطان کے بیجے ہوئے قاسد کو اندر آنے سے روک دیا کاسد واپس لوٹ گیا سلطان کو دربان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا وہ خود شیخ کے خیمے کی طرف آئے تاکہ ان سے گزارش کرے دربان نے سلطان کو بھی خیمے میں جانے سے روک دیا کہ یہ شیخ کا حکم ہے اللہ اکبر سلطان نے آستین سے اپنا خنجر نکالا خیمے کا کپڑا ایک طرف سے چاک کر کے اندر جھانکا تو عجیب منظر تھا اللہ اکبر شیخ آخ شمس الدین اللہ کریم کے حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے ان کا اماما ان کی پگڑی ان کے سر سے گر چکی تھی ان کے سفید بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کی مبارک داڑی اور سر کے بالوں سے ایک نور نکل رہا تھا سلطان اپنے پیر و مرشد کی اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے اچانک شیخ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا آنسو ان کے رخساروں پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے فتح نصرت کے لیے التجا کر رہے تھے سلطان نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اپنی قیامگاہ میں آئے اور فصیل شہر پر نظر کی اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں فصیل میں شگاف پیدا ہو چکے ہیں اور مسلم لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہو رہا ہے سلطان اس سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے میں اس لیے خوش نہیں کہ شہر فتح ہو گیا ہے بلکہ میری خوشی اس وجہ سے ہے کہ میرے دور میں ایسی بابرکت ہستیاں موجود ہیں اللہ اکبر کیسے علماء تھے اور کیسے سلاطین تھے اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے علامہ شوقانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب البدر الطالع میں لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین کی برکت اور فضل و کمال کا ظہور ہوا انہوں نے سلطان کو بتا دیا تھا کہ کس روز ان کے ہاتھ پر قطنقینیا کا شہر فتح ہوگا اللہ اکبر یہ اولیاء کی کرامات ہیں میرے بھائیوں جب عثمانی سپاہ پوری قوت اور جذبے سے شہر پر ٹوٹ پڑی تو حضرت شیخ شمس الدین سلطان محمد فاتح کے پاس تشریف لائے تاکہ حالت جنگ میں انہیں اللہ کی شریعت کی یاد دلائیں اور انہیں مفتوح و مغلوب قوم کے حقوق کی پاسداری کی تلقین کریں جیسا کہ اسلامی شریعت میں تفصیل موجود ہے سلطان محمد فاتح نے تمام فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف اور عطیات دیے اور ان کے لیے ایک بہت بڑے کھانے کا اہتمام کیا فتح کا یہ جشن تین دن تک جاری رہا اور اس دوران زینت و آرائش اور خوشیاں منانے کا پورا احتمام کیا گیا سلطان فوج کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے رہے اللہ اکبر جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اس تقریب کے بعد سلطان کے پیر و مرشد جو بہت بڑے عالم اور تقویٰ کے حامل بہت بڑے انسان تھے کھڑے ہوئے اور فوج سے خطاب کیا آپ نے فرمایا اے اسلام کے سپاہیوں جان لو اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرمایا تھا نیا فل نمل امیر و امیر وا ولا مل جیش و ضرور فتح ہوگا اور اس کا امیر بہترین امیر اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا آج بھی ہم اپنے پاکستانی مجاہدین کو پاکستانی نظام کے خلاف لڑنے والے غازیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے من امتی اللہ من اللہ النار میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے ایسا بطنط الحین پہلا گروہ وہ ہے جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گا وہ عیسا وطنت کن سب مریم اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ابن مریم عیسی علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ ہوگا اب یہ آئیس آئی کے جو مجاہدین ہیں یہ اپنے اوپر اس کو تطبیق کرتے ہیں یہ بھارت اور انڈیا پر تو حملے کرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں لیکن پاکستان میں جو کفری نظام ہے اس کی پرواہ نہیں ہے ان کو جب کہ ہم الحمد انڈیا بھارت کے کفر کے خلاف بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان میں جو اسلام کی شکل میں کفر ناچ رہا ہے اس کے خلاف بھی الحمد ہمارا جہاد جاری ہے حضرت شیخ آق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا کرے اور ہماری کوتاہیوں کو بخش دے خبردار مال غنیمت جو تم نے حاصل کیا ہے اس میں فضول خرچی نہ کرنا اسے فضول خرچ کرنے کی بجائے شہر کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا اپنے سلطان کی بات سننا اس کی اطاعت کرنا اور اس سے محبت کرنا پھر شیخ سلطان فاتح کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے میرے سلطان تو علیہ عثمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ بن جا پھر شیخ نے بلند آواز سے بڑے مضبوط لہجے میں اللہ اکبر کہا حضرت شیخ شمس الدین نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر کی نشاندہی بھی کی آپ کی قبر قسطینیا کی فصیل کے قریب ایک جگہ واقع ہے جو آج بھی موجود ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور اپنے گھر میں ان کو ٹہرایا اللہ اکبر شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد آیا صفیہ میں جماعت المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا